رویت ہلال کمیٹی نے رمضان کے چاند کے بارے میں شرعی شہادت مسترد کر دی علماء اہل سنت کا اس سلسلے میں موقف کیا ہے اصل تو اس سوال کی اردو ہی صحیح نہیں میرے بھائی اس میں آپ نے لکھ دیا کہ شرعی شہادت مسترد کر دی شرعی شہادت گزری کر دی شرعی شہادت ہی نہیں اگر شرعی شہادت ہو جاتی تو ظاہرے کے چاند دیکھنے کا اعلان ہو جاتا اس کی تفصیل اخباروں میں بھی چھپ گئی روہیت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نے بھی اپنا بیان دے دیا کہ میں بھی روہت ہلال کمیٹی مرکزی روہت ہلال کمیٹی میں عرصے تک اس کا رکن رہا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہمارے ملک میں چاند دیکھنے کے ستائیس مرکز پورے پاکستان پورے پاکستان میں جس جی دن چاند دیکھا جاتا ہے تو ملک میں ستائیس جگہ علماء کا اجلاس ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے چیئرمین اور وہ کمیٹی اس بات کی پابند ہے کہ ان ستائیس مرکزوں میں وہ رابطہ کرنے کے بعد سب سے پوچھتی ہے کہ چاند کی کوئی اطلاع آئی نہیں آئی ہر علاقائی روئے ہلال کمیٹی جب فیصلہ دے دے کہ چاند نظر نہیں آیا یہ مرکز کو اطلاع کرتے ہیں جب تک ستائیس مرکزوں سے اطلاع نہ آ جائے اس وقت تک روہت ہلال کمیٹی کا چیئرمین اعلان نہیں کرتا کتنی دیر لگ جائے آپ نے دیکھا کہ ہمارے یہاں کبھی دس بجے تک بھی یہ خبر آتی ہے کہ بند کمرے میں اجلاس جاری عوام بےچارے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی رات میں دس بجے چاند تلاش کر رہا اور ہمارا جو میڈیا ہے خبر نشر کرنے والے اس میں عقلمند کم بھی وقوف سے زیادہ حالانکہ ان کو اعلان یہ کرنا چاہیے کہ چاند کی گواہی لینے پر بحث اور آبھاؤ جاری مزید تحقیق جاری ہے ستائیس مرکزوں سے مر... جو مرک ہیں ان سے ابھی تک خبر نہیں آئی لہٰذا ان کا انتظار ہو رہا مگر وہ کیا کرتے ہیں بند کمرے میں اجلاس جاری ابھی چاند کا فیصلہ نہیں تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی رات گیارہ بجے چاند تلاش کر رہے یہ ہوتی غلط ہے نہیں یہ یوں نہیں ستائیس مرکزوں سے جب خبر آ جاتی کہ کہیں چاند نہیں ہوا اب مرکز رویت ہلال کمیٹی بیٹھ کر اپنا فیصلہ لکھتی کہ چاند نظر آنے کی پورے ملک میں کوئی اطلاع نہیں ملی لہذا اب روئے ہلال کمیٹی اعلان کرتی ہے کہ ملک پاکستان میں چاند نظر نہیں آیا یہ طریقہ کار یہ فیصلہ ایشا کی نماز کے وقت جب ہوا تو یہ جتنے اختلاف کرنے والے مولوی ان سب کے دستخط موجود جو اعلان ہوا ہے کہ چاند نظر نہیں ان سب کے دستخط موجود دوسرے دن کا جنگ اخبار کو اٹھا کر کے دیکھیے تو اس میں کیا ہے ایک مولوی صاحب ہے جن کے نام کے ساتھ لگتا کا جنگ کو ملاحظہ فرمائیے تو جنگ میں خبر کیا تھی کہ سرحد میں نہیں قلات سے کسی صاحب نے یہ ٹیلی فون کیا کہ چاند نظر آیا اور قلات کہاں ہے بلوچستان پشاور میں چاند کے اس وقت نہیں جو دوسرے دن کی خبر قلات سے ایک صاحب نے اعلان کی یہ کہا کہ ہم نے چاند دیکھا اب کیا ہوا؟ رات ساڑھے گیارہ بجے زبردستی چیئرمین کو اٹھا کر لایا گیا کہ اجلاس کرو اجلاس کرنے کے بعد جب صحیح طور پر شرعی گواہی نہیں ملی روہت لال کمیٹی نے اپنا فیصلہ برقرار رکھا سمجھا میری بات برقرار رکھا اور پھر اس نے کہا فلاں چاند فلا چان نظر آپ کو گواہیاں تو نہیں, نہیں یہ اطلاع ان سے جب پوچھا گیا کہ یہ آپ نے ساڑھے گیارہ بجے اطلاع کیوں دی چاند دیکھ لی کہنے لگے ہمارا ٹیلی فون خراب تھا یہ ساری اسٹوری جو ہے وہ اخبار میں چھپی انہوں نے کہا کیا سارے بلوچستان کے ٹیلیفون جو تھے وہ سب کے سب خراب ہو گئے کوئی ایک آدمی بھی ٹیلی فون کر کے نہیں کہا اب اس کے بعد سرحد کے وزیر کا بیان سنیے مذہبی امور اور وہاں جنہوں نے اختلاف کیا انہوں نے کیا کیا کہ جب روحت ہلال کمیٹی نے فیصلہ نہیں کیا اور یہ دے دیا فیصلہ کہ چاند نظر نہیں آیا تو آپ نے میں پڑھا انٹرویو میں کہا کہ پھر ہم نے ون فائیو کا سہارا لیا یہ ون فائیو کا کسی شریف آدمی کا نمبر کسی مولوی کا نمبر ہے کسی مفتی کا نمبر ہے ون فائیو کس کا نمبر ون فائیو پولیس کا نمبر انہوں نے کیا کیا ون فائیو پر پولیس بلوائے چونکہ وہ صوبائی وزیر ساری پولیس آ گئی پولیس کے ذریعے سے تمام لوگوں کو اٹھا کر مسجدوں کو کھلوا کر رات کے ساڑھا بارہ بجے دادا گیری سے اعلان ہو رہا کہ چاند نظر آ گیا اور صبح تمہیں روزہ رکھنا ہے تو کیا چاند میرے بھائی ایسا نظر آتا اور چاند پر عمل درامد ون فائیو سے ہونے لگ جائے تو حملوں کے کی پھر کیا ضرورت اور یہ وہ بات ہے جو سارے اخبارات میں چھپ گئی ہے کوئی بات اس میں ڈھکی چھپی نہیں ساری اخبارات میں چھپ گئی ہوا یہ اصل میں اب جو دنیا دار لوگ ہیں نا ہو سکتا ہے دن دار سمجھ جا دنیا دار لوگوں نے بڑا عمدہ تفسرہ کیا دنیا دار کہنے لگے یہ متحدہ مجلی سے عمل ایک چاند دیکھنے کا مسئلہ حل نہیں کر پائی تو پورے پاکستان کو کیسے سنبھالے گی یہ پورے پاکستان کے مسائل کو کیسے سنبھالے گی جب یہ اتنی بڑی مولوں کی فوج سفر موج چاند کا مسئلہ حل نہیں کر پائی تو پورے پاکستان کا نظام میرے بھائی کیسے چلائی لہذا جو روئے ہلال کمیٹی نے اعلان کیا وہی قائم اور اسی پر ہم اب تک ہم بھی الحمدللہ قائم یہ بات تو اور اب دوسری سنیے آپ آب. آپ نے کا کوئی عقلمند پڑھا لکھا آدمی میری گزارش پر جنگ اخبار چلا جائے کسی بھی موتبر اخبار میں بیٹھ جائے وقت میں چلا جائے جنگ میں چلا جائے اسی طریقے سے دان میں چلا جائے. دان ویسے عمومن بہت پڑتال کر کے خبر چھاپتا تھا ہر سال کا انتیسواں شامان کا اخبار نکال کر کے دیکھیے اور مجھے بتائیے کوئی سال ایسا گیا ہو جو وہاں انتیس کا چاند نظر نہ آیا پارا چنارے میں نظر آ جائے چار سدا میں نظر آ جائے ہر سال کے اخبار آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں پورے لائبریری میں بیٹھ کر کہ وہ ان کو جو ہے وہ ہم سے واقعت ایک دن پہلے چاند نظر آ جاتا یہ پتہ نہیں کہاں سے نظر آتا اب سنیے میرے پاس دستاویزی ریکارڈ موجود ایک فلاپی ہے وہ میرے پاس موجود ہے وہ سنیے کیا پورے ثبوت کے ساتھ عرض کر رہا تھا جار اردن کی سرکاری تے ہلال کمیٹی سعودی عرب کی رویت ہلال کمیٹی سے پوچھا علم توقید علم ہے اور اس کے جو ماہرین ان کی رائے کے مطابق چاند ابھی پیدا ہی نہیں ہوا کہیں ہے ہی نہیں چاند اور سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا اس کی وجہ کیا ہے بھائی چاند کا وجود ہو تو نظر آ تو یہ جو اس کا علم ہے ایک وہ یہ کہ چاند کے وجود کا پتہ لگ جاتا ہے جیسے سورج کا ایک نظام ہے اسی طرح قمری نظام چاند کا پتہ لگ جاتا ماہرین کہتے ہیں چاند آج تیرہ منٹ اس کی عمر ہے منٹ میں نظر آئے گا تیرہ منٹ کے بعد غائب ہو جائے کبھی اس کی عمر 19 منٹ کبھی اس کی عمر بارہ منٹ ہے جبکہ انتیسواں اور تیسواں اگر چاند ہو تو اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے کہ آپ مغرب کے بعد بھی بہت آرام سے دیکھ سکتے ہیں نماز پڑھ کے بھی کہ تیسواں چاند جو ہے وہ گویا نظر آ گیا وہ کہتے ہیں چاند کا وجود نہیں تو سعودی عرب میں چاند کیسے نظر آتا آپ کو تعجب ہوگا کہ سعودی عرب کی رویتے ہلال کمیٹی نے اپنا جواب اپنے دستخط اپنی مہر لگا کر دیا جو اس فقیر کے پاس موجود ہے کہ ہماری سرکاری مجبوری ہے کیا سمجھے آپ یعنی ہمارے یہاں اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ آپ روئے ہلال کا اعلان فرما دیجئے ہماری سرکاری مجبوری ہم اعلان کر دیتے یہ وہاں کے روئےت ہلال کمیٹی کے چیئرمین نے اس کو ایکسپٹ کیا اس کا اقرار کیا جس کا تحریری سبوت میرے پاس موجود ہے جارڈن میں ویب سائٹ پر انہوں نے ڈال کر اس کو گویا نشر کیا کہ سعودی عرب میں یہ معاملہ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال سنیے حج کے موقع ہم سعودی عرب میں روزانہ اخبار دیکھ رہے ہیں کہ آج جو ہے تین تاریخ آج چار تاریخ کل پانچ تاریخ پانچ تاریخ کو اچانک اخبار میں خبر چھپتی ہے پانچ تاریخ روہت ہلال کمیٹی نے اعلان کیا کہ آج پانچ تاریخ نہیں بلکہ 6 تاریخ ہے یہ لیجیے چار دن کے بعد روہت ہلال کمیٹی اعلان کر رہی یا روہت ہلال کمیٹی اعلان کیا کہ آج چار نہیں بلکہ تین تاریخ مجبری سن لیجیے کیا ہے یہ کوئی ہوا کی بات نہیں کر رہا آپ سے اس کے سبوت میں میں کہہ رہا ہوں ہوتا یہ ہے میرے اور آپ جیسے مسلمان پاکستان الحمدللہ پاکستان دنیا میں نے گھومی پاکستان کا مسلمان سب سے بہترین مسلمان الحمدللہ پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش یہ پکے مسلمان الحمدللہ ہماری یہاں مسجدیں بھری ہوئی ہیں احتقاف میں لوگ بھرے ہوئے جہاں جہاں آپ جائیے ابھی چند مہینے ہوئے امریکہ سے واپسی میں میں استنبول گیا آپ کو تعجب ہوگا کہ استمبول کتنا مشہور شہر ہے جہاں مسجد ہیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ ایک ایک مسجد میں ایک ایک لاکھ آدمی نماز پڑھیں لیکن آپ یقین جانیے جب ہم کسی مسجد میں پہنچے جس مسجد میں ایک لاکھ آدمی کے نماز کی گنجائش ہے آپ یقین جانیے پچاس نمازی تھی سو نمازی تھی اس زمانے کے بادشاہوں نے مسجدیں بہت شاندار بنائی اور عوام کی سہولت کے لیے مسجد کے ارد گرد بہت بڑے بڑے, بڑے باغ بنا تاکہ لوگ نماز پڑھنے آئیں بیٹھیں آپس میں گفتگو کریں کچھ سست آئے پھر مغرب کا وقت ہو تو مغرب پڑھ کر جائیں آپ کو تعجب ہوگا کہ تفریح گاہوں میں تو دس دس ہزار آدمی بیٹھے ہوئے لیکن جب اذان ہوئی تو اتنی بڑی مسجد میں پچاس آدمی نماز پڑھنے والے یہ بیرار بھی ہر جگہ موجود ہے جو اسلامی ملک ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں الحمدللہ پاکستان بہت غنیمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہماری اس رونق کو اپنے حبیب کے صدقے میں برقرار رکھ اب سنیے جمعے کو اگر حج کا اعلان کر دیا جائے تو مسلمانوں کا ایک موقف یہ ہے کہ جمعے کے دن حج کا زیادہ ثواب ہے سعودی عرب والے اس کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں حج اکبر کا کوئی تصور نہیں کیا مطلب وہ حج اکبر کہتے ہیں اصل میں حج کو حج اکبر کہتے ہیں اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں یعنی چھوٹا حج جو ہے وہ عمرہ ہے اور بڑا جو حج ہے وہ, وہ حج ہے جو دستخ نو اور دستاری کو کیا جاتا ہے وہ اس کے قائل نہیں حنفیوں کے بہت بڑے امام علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی حج کے مسائل پر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ارشادو ساری ارشادو ساری مجھے یاد نہیں غالباً یا تو بیروت کی چھپی بھی اس فقیر کے پاس اور یا مصر کی چھپی ہوئی ہے دنیا کی چھپی ہوئی ہے ملا علی تاری فرماتے ہیں جمعہ کا اگر حج ہو اس حج کا ثواب ستر حجوں کے برابر ہے جسے جمعہ کا حج نصیب ہو جائے فرماتے ہیں 70 حج کے برابر اس کا ثواب ہے یہ رہنے والے مکہ کے تھے حنفی مذہب اس لیے ان کے ساتھ لگتا ملہ علی قاری مکی ہنفی ارشاد ساری ان کی کتاب میں موجود ہے اب میں عرض کیا کرنا چاہتا تھا سنیے جمعہ کا اگر حج ہو تو مسلمانوں کا تصور تو ہے ہماری یہاں بھی تعداد بڑھ جاتی لوگ سفارشی طلات میں جمعہ کو حج ہرا جلدی نکلیں دفتار کے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں جس سے سعودی عرب میں کافی مسائل کھڑے ہو جاتے ان کا عملہ جو ہے وہ کم پڑ جاتا ہے اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں پوری کہ جمعے کے دن اگر حج ہو تو یا تو اس کو جمع رات کا کر دیا جائے یا اس کو ہفتے کا کر دیا جائے اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے سعودی عرب کا تیس لاکھ آدمیوں کا خدا نہ خاص حج ضائع ہو جائے یہ کس کے گردن پر اللہ قبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ نے اللہ عقل سلیم اتہ فرمائے اب آئیے ان کی مجبوری کیا ہے مجبوری کی بھی ہم نے تحقیق کی, کی مجبوری کیا ہے چاند کی تاریخ میں وہ پاسپورٹ پر ایگزٹ اور انٹری خروج اور دخور یہ چاند کی تاریخوں میں سعودی عرب کرتا تھا اب سنی آج انتیس شابان ہے سورج غروب ہو گیا اب فلائٹ اتری جدہ میں سورج غروب ہونے کے بعد اب تاریخوں سے ڈالی جائے سب بیٹھ جاؤ ابھی روئے ہلال کمیٹی کا فیصلہ آئے گا تب تاریخ لے گے ممکن نہیں اس لیے وہ کیلنڈر موجود ہے ان کے پاس وہ کیلنڈر سے تاریخ ڈالتے تھے آج امنی شابان ہے یا, ام, اے, او, یا وہ ہے شباد جو بھی ہو یا یکم رمضان یہ تاریخ وہ ڈال دیتے سارے کام وہ چاند کی تاریخوں سے کرے اور انٹری اور ایگزٹ جو ہے اس میں اگر وہ انگریزی تاریخ استعمال کریں تو یہ بیماری وہاں ختم ہو سکتی ہے تو بہرحال یہ ظلم عظیم اللہ تعالیٰ نے سلیم تھا فرمایا تو اب آپ نے روئے کا مسئلہ سمجھ لیا کہ رویت تہلال کمیٹی نے جو فیصلہ دیا وہ بالکل درست اب سنیے ایک امکان خدا نہ خاص طور اگر اٹھائیس روزے پورے کرنے کے بعد چاند نظر آ جائے اس کے مسائل ہماری کتابت میں موجود ہیں جب چاند نظر نہیں آیا اور اٹھائیس کو چاند نظر آئے تو اب یہ یقین میں پہنچ گیا یہ بات کہ ہاں وہ انتیسواں چاند ہو گیا لیکن نظر نہیں آیا اب عید کی نماز کے بعد ایک روزے کی قضا کریں گے یہ کب جبکہ یہ فائنل ہو جائے متحق ہو جائے کہ جناب اٹھائیس کو چاند نظر آ گیا ایک بات ہے دوسری بات میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کراچی کی کتنی آبادی کسی صاحب کو یاد ہے ذرا بول دیجیے کتنی ہوگی آبادی کراچی کی سوا کروڑ لیڈر ان کو کبھی کبھی ایک کروڑ تیس ہزار تیس لاکھ بھی کہتے ہیں کبھی ڈیڑھ کروڑ کا عدد بھی آتا پورے سندھ کی آبادی کم سے کم دو کروڑ تو ہوگی پنجاب کی آبادی کتنی ہوگی صاحب چار کروڑ تو ہوگی کم سے کم سب سے بڑا صوبہ چار کروڑ پنجاب کے دو کروڑ سندھ کے یہ چھ کروڑ ہوگا یہ چھ کروڑ لوگ بالکل اندھے بل کو بھی چاند نظر نہیں آئے پورے پنجاب میں کسی کو چاند اصلی گھی کھانے کے باوجود چاند نظر نہیں آئے سندھ میں پورے سن میں کسی کو چاند نظر نہیں آئے پیشاور میں دو تین آدمی کو نظر آ گیا کلات میں ایک دو آدمی کو نظر آ یہ بات قابل فہم نہیں ہے لہذا اس کو ضد کر کے اور موچ کا مسئلہ بنانا یہ صحیح نہیں اور آپ جانتے مسئلہ اصل میں کیا ہے مسئلہ چاند کا نہیں ہے مسئلہ ہے اہل سنت کے چیئرمین کو ہٹانا سمجھ گیا مسئلہ سیاسی ہے کہ سنی مولوی جو ہے وہ چیئرمین روئے کمیٹی کیوں ہے اس کو ڈسکرج کرنا اس کو کسی طریقے سے نکالنا ہے یہ ہے اس کی حقیقت تو میں نے اس کو ذرا تفصیل سے اس لیے بیان کر دیا کہ عموماً صبح سے شام تک ٹیلی فون آ رہے ہیں کام میں کب بیٹھنا کیا کرنا قضا روزہ کب رکھنا اس لیے میں نے یہ سارے اس کے سیاحوں سے بات جو اس کو بیان کر دیا